السلام علیکم و رحمۃ اللہ مسلسل عقید واسطیہ کی شرح ہر ہفتہ آپ کے سامنے کی جاتی ہے اور اس کتاب کے عظیم مصنف مجدد دماغ میں تعیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اللہ رب العالمین کی صفات کا پرانی آیات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں آج جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھوں کا اس بات اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے چہرے کا تذکرہ کیا گیا تھا پرانی آیات اور احادیث اور صلاب صارحین کے اقوال کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے اور وہ حقیقی ہے اور اللہ کے شایان شان ہے اور جو لوگ چہرے کی تعویل کرتے ہیں ان پر رد کیا گیا تھا کہ ان کا کہنا یہ سلب صالحین کے اجماع کے خلاف ہے قرآن اور حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے صحابہ تابعین تبع تابعین اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے عقیدے اور منحج کے خلاف ہے اس کی تعویل کرنا اور برا تعویل سے غلط تعویل ہے ورنہ تعویل اگر صحیح اور درست ہے تو یہ تو مطلوب ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کی جائے یعنی اس کا صحیح معنی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے لیکن وہ غلط تعویل کرتے ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا تذکرہ کریں گے وہ اللہ رب العامین کے لیے دو ہاتھ یہ کیسے ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے یہ دونوں اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں اللہ کے شائن شان ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے لئی سکم اس لی شیخ وہ سمی و بصیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا اس لیے ہمیشہ اس فائدے کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہم ثابت کرتے ہیں جو قرآن میں یا صحیح حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس لیے صرف صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں کیفیت اللہ تعالیٰ کے کی حوالے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی قرآن و حدیث کے اندر اور یہ بات بار بار ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ بھئی آپ اللہ کے جسم کے قائل ہیں اللہ کے لیے ایسی ایسی چیزیں آپ کہتے ہیں تو یہ جو صفات قرآن کے اندر بیان کی گئی حدیثوں کے اندر بیان کی گئیں ان کو ہم ثابت کرتے ہیں لیکن کیفیت اللہ کے کی حوالے کرتے ہیں کیونکہ کیفیت اللہ رب العالمین نہیں بیان کی تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں ہم نہیں جانتے انسانوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیے انسانوں کے ہاتھ بھی کیفیت میں برابر نہیں ہیں کسی کے ہاتھ پتلے ہیں کسی کے موٹے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں کسی کے بڑے ہیں سب فرق ہے تو اللہ ابراہین کی ذات کے بارے میں اس طرح کا تصور کرنا ہی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم جب بندوں اور مخلوقات کے اندر اختلاف ہے فرق ہے تو پھر اللہ ابراہنی کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو اس کے بارے میں ظاہر بات ہے جب اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما کے حوالے سے یہ ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کا علم بہت ضروری ہے یہ آپ کہیں کہ بھئی کیوں اسے پڑھایا جاتا ہمیں کیوں ان چیزوں کا کیا علم رکھنا ضروری ہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی اسماء اور صفات کے بغیر ناممکن ہے آپ کسی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے علم اس کی قدرت اس کی صفات کے بارے میں جانتے ہیں تبھی ہی اس آدمی کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے کہ بھئی وہ آدمی کیسا ہے کتنے پاور والا ہے کتنے علم والا ہے اور کتنی اس کی پہنچ ہے کتنا اس کا مقام مرتبہ ہے کیا اس کی خدمات ہیں کیا اس کے اعمال ہیں ان سب کے جاننے کے بعد ہی انسان اس انسان کی قدر کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی معرفت اس کی عسمہ اور صفات کے بغیر ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کی عصمہ اور صفات کے بغیر انسان نہیں کر سکتا ہے اللہ کی عسم اور صفات کا نہ ہوتا ہے انسان کو تو اللہ رب العالمین کو اس کے لحاظ سے پکارتا ہے آپ کو اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا آپ غفور کہتے ہیں یا غفار یا غفور آپ کو آپ بیمار ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام کا انتخاب کرتے ہیں آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ توحید کی ایک اہم قسم ہے یہ توحید ربیت توحید عبادت اور توحید عصمہ اور صفات یہ جاننا انسان کے لیے بے ضروری ہے لہذا اسی لیے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے عام فہم زبان میں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں رکھی جاتی ہیں آج ہم جس صفت کا تذکرہ کریں گے وہ ہے اللہ اور براہین کے لیے دو آیت اس کے تعلق سے مصنف نے یہاں پر دو آیتیں بیان کی اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں حدیثیں نہیں بیان کر رہے کیوں تاکہ کوئی انکار کرنے کی جراط نہ کر سکے یا نہ کیسے کہ حدیث میں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے اس لیے قرآن ہی کی آیتوں پر مصنف نے اکتفا نہ حدیثوں کے اندر بھی ساری صفات بیان کی گئی ہیں جن صفات کو مصنف نے بیان کیا اور میں وقتاً فوقتاً اور جو کچھ مجھے حاضر ہوتا ہے دماغ محل میں آتا ہے وہ میں کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیثوں کے اندر بھی ان صفات کا تذکرہ کیا گیا تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف آیتوں پر اتفاق اس لیے کیا ہے کیونکہ کوئی انکار کی گنج گرات نہ کر سکے یا نہ کہہ سکے کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے یا حدیث کے اندر زعف ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے حدیث کے بارے میں اختلاف ہے اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے صرف قرآن کی آیتوں پر اختاع کیا ورنہ اور دیگر کتابوں کے اندر آیتیں بھی بیان کی حدیثیں بھی بیان کی ہیں اور انہوں نے مسیح ایک صاحب آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ ہیں آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لکھ دیجئے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے عقیدے کی صلاح کریں تو مصنف رحمۃ اللہ نے بیٹھ کر کے ایک مجلس میں کتاب لکھ کر کے دے دی تھی امام طیمیہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم تھے آپ سمجھ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے پوری کتاب لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا اس لیے اس کتاب کا نام عقید واسطیع ہے واسطیع واسط ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے ایک صاحب آئے تھے ان کے پاس کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اسما کا اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں غلط تعویل کرتے ہیں غلط باتیں بیان کرتے ہیں غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کو ایسی کتاب لکھے جو ماہلی عجد اور دلیل ہو اور ہم اسے پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے عقیدے کی صلاح کریں مصنف رحمت اللہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کے پوری کتاب آپ جو ہے کے ان کے سامنے ان کو دے دیا اس لیے اس کتاب کا نام عقیدے واسطیہ ہے واسطیہ واسط کے رہنے والے تھے جو آئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے اور اس کتاب کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے مصنف نے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کے تعلق سے دو آیتیں پیش کی یہاں پر پہلی آیت یہ شور سعاد کی عیت نمبر ہے اللہ تعالیٰ کرشاد منتس مَن مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ عید یہ اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا ہے اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تم نے اس کا سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا یہاں دیکھے اللہ نے کیا علمہ خلق تو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا شدید سے اس آئے سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں بے یہاں پر دیکھیے تسنیا ہے اصل میں یہ بے تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گئی تو یہ تسنیا ڈویل دو ہاتھ تو اللہ بات ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس ذات کو پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تم کیوں باز رہے تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں اور یہ تو حقیقی ہیں کیسے ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے یہ اللہ کے شاعن شان کیفیت اللہ رب العالمین کے حوالے یہاں پر تسنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے آگے جس آیت کو مسلم نے پیش کیا وہاں بھی تسنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور تسنیا گوئل کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن کی کچھ آیتوں میں ید کا لفظ استعمال ہوا ید ہے. یعنی اللہ تعالی ید مانے ایک ہاتھ یدان مانے دو ہاتھ باسمیر تو ید کا لفظ استعمال کیا اللہ عالمی نے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ کہ دیکھیے کبھی مفرت بول کر کے تسلیہ مراد دیا جاتا ہے ایک بول کر کے کبھی دو مراد دیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو کیا آپ ایک آنکھ سے हैं یا دونوں آنکھ دونوں ہاتھ دیکھتے ہیں میں نے اپنے کان سے سنا ایک کان سنتے دونوں کان سے دونوں کان سے تو اللہ رب العالمین نے کبھی ید استعمال کیا اس سے مراد کے دونوں, اللہ کے دونوں ہاتھ مراد ایک بول کر کے کبھی دونوں مراد لیا جاتا ہے جیسے یہ مثال میں نے آپ کو دیکھ کر کے سمجھایا کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے جمع کا سیلا استعمال کیا جمع جمع کا سیگا استعمال کیا اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کا جو سیوا استعمال کیا گیا ہے جمع یہ عربی زبان میں کم سے کم دو فرد کے لیے استعمال ہوتا دو فرد کے لیے بھی جمع کا استعمال ہوتا ہے hey. جیسے اللہ اقبا رما ان تطوبا فقط فبت علوب و کما اللہ رب العالمین نے سور تحریم کے اندر بیان فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیو کے تعلق سے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے دل پھر چکے ہیں یعنی اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے دل راہ راست سے پھر چکے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے قلوب کا لطف استعمال کیا قلوب بکما تم دونوں کے دل قلوب یہ جمع ہے پلورل ہے ایک مفرد کیا ہے قلب اور آئے گی قلبان دو دل اور پلورل یعنی جمع قلوب دو آدمی میں کتنے دل ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں نا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے کسی بھی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں دو کننی ہے دو ہاتھ ہے دو آنکھ ہے دو پاؤں ہیں لیکن دو دل کسی کے جسم کے اندر نہیں ہوتے اللہ علام نے صاف فرما دیا کہ ہم نے کسی بھی آدمی کے جسم کے اندر دو دل نہیں رکھا ہے ایک آدمی میں ایک ہی دل دو عورتیں تھیں دو دل لیکن اللہ نے قلبہ نہیں کہا کہ تمہارے دونوں دل بلکہ کا قلوب حکما تم دونوں کے دل اس سے کیا مراد ہے دو دل مراد تو جمع بول کر کے کبھی تسلیاں گویل مراد لیا جاتا ہے اور کم سے کم جو جمع ہوتا ہے دو پر جمع کا اطلاع ہوتا ہے اس لیے اگر دو آدمی ہیں تو ان کو کہتے ہیں جماعت دو سے زیادہ ان کو بھی جماعت کہا جاتا ہے تو دو کے لیے بھی جمع کا سیلا استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ مانا یا تصریح اس کی دوسرا یہ ہے کہ یہ تقریب کے طور پر ہے یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی آدمی کی تقریم کے طور پر آپ کو اس کی عزت افزائی کے طور پر کیا کہتے ہیں جمع کا سہلا استعمال کرتے ہیں حالانکہ آدمی ایک ہوتا ہے لیکن آپ کیا استعمال کرتے ہیں جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں جمع کا سہلا عزت کے طور پر آپ فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں جمع ہے یہ ٹھیک ہے کس لیے کہہ رہے ہیں کسی کی عزت کے طور پر تقریم کے طور پر جیسے آپ دیکھیے پرانے کریم اللہ نے کیا فرمایا کبھی اللہ کہتا پُل نہ ہم نے کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے نا اللہ ایک ہی ہے کئی اللہ کہتا پل تو میں نے کہا کئی اللہ کہتا نہ ہنو ہم نے نہ ہنو یہ جمع ہے انا یہ واحد ہوتی ہے تو اللہ تو ایک पर जमा تو یہ یہاں پر جمع کا سیغ اللہ نے کیوں استعمال کیا تکریم کے طور پر کس کے طور پر تکریم اور عزت کے طور پر ایسے ہی جہاں پر جمع استعمال کیا گیا ہے تو اس کا معنی اہل علم نے صلف نے بیان کیا ہے کہ ہاں مراد تقریب اور تعظیم کے طور پر ہے کسی کی تشریف اور عزت کے طور پر جمع کا سہغا استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں یا آپ ہم کہتے ہیں ہم فرمار ہم کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کہنا چاہیں کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کہنا ہے حالانکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کو کہنا چاہے میرا کہنا تو دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے تو جمع کا سیگا جو استعمال کیا گیا وہ تشریف کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اللہ ابوالعالمین کے لیے دو ہاتھ ہیں یہاں ایک مسئلہ اور ہے آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے شرک ہے تو اللہ رب العالمین نے کیسے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے دے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اس کا کرنا آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے واجب ہوتا جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے کبھی کسی چیز سے منع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین ان کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کریں اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا ان کے لیے سجدہ کرنا ضروری تھا اور یہ سجدہ عبادت ہی کے طور پر تھا اللہ رب العالمی نے حکم دیا لہذا سدا کرنا ان کے لیے واجب اور ضروری تھا جیسے مان لیجیے کسی کا قتل کرنا حرام ہے نا بڑا گناہ ہے اللہ نے حاصل ابراہیم کو حکم دیا تھا نا اپنے بیٹے کو قتل کرو ذبح کرو کنہیں حکم دیا تھا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو یہ تو اللہ نے بچایا ان کو کیا ابراہیم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ حاصل اسماعیل کو بچا لے گا یہ ہستے اسماعیل کے ذہن میں بات تھی کہ اللہ مجھے بچا لے گا ایسا تو کچھ ذکر نہیں آتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ سجدا کے ہستے ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذما کرو ذما کرنا حرام ہے کی جائز ہے حرام ہے اللہ کا حکم ہوا ان کے لیے کرنا ضروری ہو گیا اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ اور غلامین کو کوئی حکم نہیں دے سکتا اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا آپ کے لیے واضح بہت ضروری حضرت خزیر نے بچے کو قتل کیا تھا کہ کی نہیں کیا تھا بچے کا قتل کرنا جائز ہے بڑا جرم ہے حرام ہے گناہ کبیر آئی ہے نہ ہم قتل کرنا لیکن اللہ کا حکم انہوں نے قتل کیا اللہ حکم دینے والا پیامت کرن اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرے گا وہ لوگ جو مسل کافروں کے بچپن میں بچے ہیں اور انتقال کر گئے ان کی آزمائش ہوگی یا وہ لوگ جنہیں دین کی دعوت نہیں پہنچی اسلام ان تک نہیں پہنچا ٹھیک ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی آزمائش کرے گا کیا کرے گا ان کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا آگ میں کودنا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے یہ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسی سے آزمائش کرے گا کہ کودو آگ کے اندر میرا حکم ہے یہ اور جب حکم ہے اس کا کرنا تمہارے واجب اور ضروری ہے اس لیے اللہ نے حکم دیا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ رب العامین کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لہذا یہ عبادت کے طور پر تھا اور اللہ رب العامین کا حکم و لہٰذا یہ کرنا ان کے لیے واجب ہوتی اگر وہ صدا اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو درگاہ سے اپنے دربار سے نہیں نکالتا ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے ہمیں سے دور ہو گیا کیوں دور ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں اب آپ دیکھیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا مثلاً مان لو دل میں بیوی کے پاس جانا کیا ہے گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے اجر کا کام ہے اگر انسان اس لیے جاتا بیوی کے پاس کہ نیک اولاد ہوگی اور امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا تو یہ ثواب کا کام ہے اللہ کے سو کے حدیث اگر کوئی آدمی تم میں سے اپنی بیوی بی کے منہ میں نکما بھی ڈالتا ہے تو بھی اس پر عذر ملتا ہے ثواب سمجھ کے کرتا ہو ٹھیک ہے بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس کو عضر ملتا ہے سابق رام کچھ تا ہوا تو مہانبی نے کہا کہ اگر وہ حرام عورت کے پاس جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا گنا تو جو بیوی بی اس کے لیے حلال ہے اپنی شہبت پوری کرتا لن اس کو حلال قرار دیے تو اس کو عظر ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی ہوگا اس کو جب. لیکن روزہ رکھتے ہوئے دن میں منع ہے نا ایک نہیں منع حلال چیز کو اللہ نے منع کر دیا حلال چیز کو حلال ہی نہیں بلکہ اجر و ثواب والی چیز کو اللہ نے منع کر دیا اب اس سے دور رہنا ہی ضروری ہے اگر کوئی دن میں جائے گا تو یہ حرام کام ہو جائے گا اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا اگر انسان کو چھوڑ دے گا تو اس کا گناہ ہوگا اور جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا چھوڑنے کا حکم اگر انسان اس کو کرے گا تو کیا ہوگا جی زور سے بولیے بھائی گنا ہوگا होगा نہیں گنا ہوگا بلکہ گناہ نے سخت گنا ہوگا بیوی کے پاس دن میں جانا ہم مستری کرنا اس کو گردن آزاد کرنا ہے لگاتار دو مہینے روزہ رکھنا ہے اگر اس کی طاقت رہے تو ساٹھ مسکر کو کھانا کھلانا حالانکہ انسان شادی اسی لیے کرتا ہے لیکن پھر بھی اجل کا کام ہے لیکن ہے کہ نہیں کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے لیکن دن میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے حرام کر دیا گیا آپ نہیں کھا سکتے حلال چیز حرام اللہ تعالیٰ تو, تو چاہے کر سکتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے بات میں آ رہی ہے جی ہاں ہم بات چیت کرتے ہیں کہ نہیں بات چیت کرتے ہیں طواف کے دوران بات چیت کرنا جائز ہے لیکن نماز میں نہیں بات چیت کر سکتے کوئی آپ کو سوال کر رہا ہے کوئی آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے آپ کی والدہ کال کر رہی ہیں آپ فرد نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز کے ہوتے ہوئے ان کا جواب نہیں دے سکتے کی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اللہ نے حرام کر دیا بات چیت کرنا حالانکہ والدہ کا جواب دینا ضروری ہے لیکن اللہ نے نماز کے دوران حرام کر دیا حرام آئیے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا کہ سجدہ کرو اللہ کا حکم کرنا ضروری اللہ ان کو جو ہے نہ کرنے کو جیسے ابلیس کو جنت سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے مرعوم کر دیا لہذا یہ غیر اللہ کا سجدہ اللہ نے حکم دیا لہذا وہ سجدہ ان کے لیے جائز ہو گیا بلکہ کرنا واجب ہو گیا اسی لیے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر سجدہ اللہ کے لیے تھا اور ہست آدم کی مثال قبلے کی تھی جیسے ہم قبلے کے تب لوگ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ابلا ایک جہد اور ایک سمت ہمارے لیے ایک علامت ہے سجدہ زمین پر کرتے ہیں لیکن کس کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے تو کہتے ہیں کہ ایک علامت کے طور پر تھے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سجدے عبادت نہیں تھا یہ تشریف اور تکریم کا سجدہ تھا یعنی اللہ تعالی ان کے مقام مرتبے کو واضح کرنے کے لیے عزت اور شرف کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے اپنے ماں باپ کا سجدہ کیا ہے کہ کی نہیں ہے تو یہ سجدے تعظیم سجدے عبادت نہیں تھا اور سابقہ شریعتوں میں اس طرح کا سجدہ کیا تھا جائز تھا لیکن اس شریعت کے اندر ہر طرح کا سجدہ حرام ہے ہر طرح کا سجدہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی سجدہ کرنا کیا ہے حرام ہونا جائے آج جو قبروں اور مزاروں پر سجدے ہوتے ہیں وہ عبادت کے طور پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ آدمی مر چکا ہے دنیا سے چلا گیا قبر کے اندر ہے وہ تو عبادت کے طور پر وہ سجدے کیے جاتے ہیں. وہاں کسی کی تقریب مقصود نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کی عزت کے طور پر تقریب کے طور پر کرتے ہیں نہیں وہ عبادت کے طور پر ہی, ہی پر کیا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا یہ کیا ہے حرام ہے ناجائز اللہ کے سرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں کسی بھی طرح کا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں آج ہمارے ملکوں میں سجدے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے عبادت کے لیے ہوتے ہیں اسی لیے غیر اللہ کے نام نظر و نیاز پیش کرتے ہیں وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں جا کے رکو کرتے ہیں جا کر کے وہاں طواف کرتے چادریں چڑھاتے مرغے چڑھاتے عبادت کی ساری قسمیں یا اکثر قسمیں جا کر کے وہاں پر انجام دیتے ہیں تو یہ عبادت کے طور پر ساری چیزیں کی جاتی ہیں یہ سب شرک اور حرام ہی ہے اللہ کا سجدہ کرنا یہ کیا ہے شرک اکبر ہے اور کچھ لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر عبادت کے طور پر کرے گا شرک اکبر ہے اگر عبادت کے طور پر نہیں کرے گا تو شرک اکبر تو نہیں ہے لیکن حرام ہے ہے ناجائز ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بھی سجدہ ہوتا ہے عبادت کے طور ہی پر ہوتا ہے قبروں اور مزاروں کا خاص طور پر سجدہ جو وفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں ان سب کا سجدہ عبادت کے طور ہی پر ہوتا ہے جی ہاں اس لیے یہ جائز نہیں ہے یہ شیر اکبر ہے ہمارے نبی سے کوئی بڑا نہیں پیدا ہوا تو کیا ہمار نبی کا سجدہ جائز ہے تعظیم اور تقریب کے طور پر نہیں ہنستے معاذ بن جبل یمن شاید تو یمن کے اندر دیکھا کہ اہل کتاب یہ دو نصارہ اپنے بزرگوں کا سجدہ کرتے ہیں جو ان کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کرنے چاہے ہمارے بھی ان کو منع کر دیا ہماربی سے بڑا کون ہے جو عزت کا مستحق ہے تقریب کا مستحق ہے کوئی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کے رسول سے زیادہ تقریب اور تشریف کا مستحق ہو ہماربی ان کو منع کر دیا لہذا یہ چیز اس شریعت کے اندر حرام ہے اور ہمارے ہاں جو میں کہتا بار بار کہ ہمارے ہاں جو قبروں اور مزاروں کے سجدے ہوتے ہیں پیروں اور فقیروں کے سجدے ہوتے ہیں یہ جو ہے پورے پورے عبادت کے طور پر ہوتے ہیں جی آہ. عبادت کے طور ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں جا کر کے ان کے سجدے کرتے ہیں اور اپنے پیشانی کو ان کے قدم پر جا کر کے جو بات جھکاتے ہیں یہ ساری چیزیں تقریم کے طور پر نہیں عبادت کے طور پر ہوتی ہیں اور اگر تقریم کے طور پر تو بھی حرام ہے شریعت کے تو بھی بڑا گناہ جی ہاں تو عشایت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں یہ اللہ کے شائن شان ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ید نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہاں اللہ تعالیٰ کے ید ہے لیکن ید کا معنی غلط بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کے ہیں اور یا ید کا معنی ہاتھ کیا نام ہے نعمت کے ہیں یا تو قدرت مراد ہے تو نعمت مراد کیا ان کا کہنا صحیح ہے ان کا کہنا سراسر باطل ہے کیوں باطل ہے اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اگر آپ ید سے مراد قدرت لیتے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے حستے آدم کو اپنے دونوں قدرتوں سے پیدا کیا کہ اللہ تعالی کی دو ہی قدرت ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر اور اللہ رب العالمی نے تو ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس میں ہست آدم کی خصوصیت کیا رہ گئی ہاں؟ کوئی خصوصیت رہ گئی سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے انسان حیوانات سورج چاند ستارے کیا اللہ تعالی کی قدرت کے بغیر پیدا ہوئے ہیں سب اللہ تعالی کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا اس کو قدرت کہنا کہ یہ دین سے مراد اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرت اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر یہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمت یا اللہ تعالیٰ کی دو ہی نعمت تھی ہست آدم کے اوپر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور ایک انسان کے ساتھ کتنی نعمتیں ہوتی ہوں دو نعمت اللہ اللہ تصایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو شمار ہی نہیں کر سکتے اتنی ساری نعمتیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نعمت سے مراد اللہ کی دو نعمت یعنی اللہ رب العالمین المیہ نحرت اعظم کو اپنی دو نعمتوں سے پیدا کیا نعوذ باللہ کس قدر غلط معنی بیان کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کی دو ہی نعمت ہے اللہ تعالی کی دو ہی قدرت ہے نوز بلّہ نظالی اور جہاں بھی شریعت کے اندر یا کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر یہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر ہاتھی مراد ہوتے ہیں وہاں پر کہیں بھی قدرت اور نعمت مراد نہیں لیا گیا پوری عربی زبان کے اندر یہاں ابیب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے اسوائق المرسلہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وہ کہ مختصر سوائق المرسلہ اس کتاب کے اندر کہ قرآن کے اندر حدیث میں صحابہ اور تابعین کے کلام میں یہ لفظ اس قدر استعمال ہوا ہے مختلف کیشیات کے ساتھ کہ اس کا ہاتھ کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ اس سے نعمت مراد لے لیں اس سے قدرت مراد لے نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ بہت ساری کیفیتوں کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے جیسے اللہ رب الم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب الامن آسمانوں اور زمینوں کو پکڑے ہوئے روکے ہوئے ہے تو یہ کیا ہے یہ امساک پکڑنا روکنا یہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے کر رکھا ہے اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے یا قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کہ پوری زمین سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہوگی اللہ نے کیا فرمایا وہ اور دو زمین قبدت ہوئی کہ پوری زمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی وہ سماوا تو بھی نہیں اور جو آسمان ہیں وہ اللہ کے جو ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں لپیٹے گا لپٹے ہوئے ہوں گے تو کیا یہ مٹھی یا اس طریقے سے پکڑنا کیا یہ اس بات پر درات نہیں کرتا ہے کہ یہاں پر مراد اللہ رب کے دونوں ہاتھ ہیں کیونکہ انسان ہاتھی سے پکڑتا ہے انسان ہاتھی سے جو ہاتھی میں کسی چیز کو لپیٹتا ہے تو یہاں پر جو مراد ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ مراد ہیں ان کا کوئی اور معنی مراد رحمت یا قدرت یہ قطع جائز نہیں ہے اس طریقے سے اللہ کے حدیث ہے کہ سی بخاری اور مسلم کی روایت یہ قبی اللہ العد اللہ رب زمین کو اپنے قبضے اور مٹھی میں لے گا وہ یہ تو سما ابھی ابھی نہیں اور آسمان کو اپنے دائن ہاتھ میں لپیٹے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں ملک ہوں کے بادشاہ کہاں ہیں تو یہ لپیٹنا کیا یہ اس سے ہاتھ کے علاوہ قدرت اور یا نعمت کیا مراد لیا جا سکتا ہے ہرگز یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا اور بھی بہت ساری جو ہے دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں جیسے یہ ہے کہ اللہ برامین جو ہے لپیٹے گا جیسا کہ بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کو دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور زمین کو ایک دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ لے گا تو یہ لینا لپیٹنا یہ سب کیا مراد ہے اس سے اس سے مراد اللہ برامین کے حقیقی دو ہاتھ ہیں اس سے معنی یہ مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جائز نہیں ہو سکتا اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ساتھی ہے موقوف حدیث ہے یہ امام زہبی نے اس کی صنعت کو جہید قرار دیا ہے اور امام المائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العامی نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں ایک تو عرش نمبر دو قلم نمبر تین آدم علیہ السلام اور نمبر چار جنت و عدم ہمیش کی والی جنت جو جنت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور یہ ان, ان سب کی خصوصیت ہے لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر یہ سمرات قدرت ہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی ہستے آدم کی کیا خصوصیت رہ جائے گی بھائی قیامت کے دل... میدان محشر میں جب لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس سب سے پہلے ہستے آدم کے پاس جائیں گے اور ہستے آدم سے کہیں گے آپ جا کر کے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حساب لے لیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا یہ کہیں گے سے بخاری حدیث سے تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے ان کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہستے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا انسانوں میں سے صرف ہستے آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا باقی اور اللہ کے ہاتھ سے نہیں پیدا کیے گئے عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا قلم کو اور جنت کو یہ چار چیزیں تو اگر ہم یہ براد لیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چیزوں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی کیا خصوصیت رہے گی سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا کیا دنیا میں کوئی چیز اللہ کی قدرت کے بغیر پیدا ہو گئی ہے کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی جس پر اللہ تعالی کی قدرت نہیں ہے ہاں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے لہذا ان کا یہ کہنا اور یہ کون کہتا ہمارے یہاں کے جو دیوبندی اور بریلوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو عشرى اور ماتردی لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے عشاعرہ اور ماتردیا یہ ان سب کا عقیدہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے یہ تو ہے لیکن اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر یہ سمرات قدرت ہے تو یہ ان کا کہنا سراسر باطل اور غلط ہے یہ ظاہر سے پھیرنا بھی ہے صلب صالحین کے اجماع کے خلاف بھی ہے اور عربی زبان میں یہ دین کہیں پر بھی ہاتھ کے علاوہ قدرت کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے اور پھر جو یہ دین کیفیتیں کی بیان کی گئی ہیں وہ ساری کیفیتیں اس بات پر دعات کرتی ہیں کہ ہاں پر حقیقی ہاتھ کے راوہ قدرت یا نعمت مراد لینا قدام جائز نہیں ہو سکتا جیسے زمینوں کو قبضے میں لینا مٹھی میں اور آسمانوں کو لپیٹنا یا اس کے سے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ابامن اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ رب الامن رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا جو گنہگار ہے وہ رات میں توبہ کر لے دن میں اللہ برامن اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جس نے گناہ کا, کا کام کیا ہے وہ دن میں توبہ کر لے تو یہ جو وسط ہے پھیلانا ہاتھ کو یہ سے مراد یہ نہیں ہو سکتا قدرت اور نعمت بلکہ یہاں حقیقی ہاتھ اللہ اور برامین کی مراد لیکن کیسے ہیں یہ اللہ اور بلامین زیادہ بہتر جانتا ہے اور یہ جو دو دونوں ہاتھ ہیں یہ اللہ بلامین کے دونوں ہاتھ یمین ہے دائنے ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے آگے جو حدیث پیش کیا ہے مصنف نے وہ کیا آئے تھے وہ قالت عید اللہ یہودیوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ کہ اللہ کر دونوں ہاتھ کیوں کیونکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توہین اور تحقیر تھی نوز ملّہ یہ ہرزہ سرائی ان کی تھی کیونکہ ایک ہاتھ سے خرچ کرنا دو ہاتھ سے خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے نا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدا ہوا نہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے ہیں کیونکہ انسان اگر کسی کی سخاوت بیان کرتا تو کیا کہتا ارے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے دینے میں ایک ہاتھ سے آپ دیں گے کتنا آپ کے ایک مٹھی کے اندر آئے گا ایک مٹھی میں کتنا آئے گا بہت کم آئے گا لیکن جب دونوں ہاتھ سے کے دیں گے تو زیادہ ہوگا تو انہوں نے ان کا حصے باطن تھا کے دل کی خباست تھی یہودیوں کی انہوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے کیا ہے بدھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کہتا کہ خرچ کرو قرض حسنا دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے تھے نہ عزب اللہ کہ اللہ فقیر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے حالانکہ جو مال اللہ نے دیا اللہ ہی کا دیا ہوا تھا ان کے پاس جو بھی مال تھا ان کے پاس جو اولاد آنکھ کی نعمت یا اس طریقے سے مال کی نعمت جتنی بھی نعمت ہے سب اللہ کی دی ہوئی اللہ نے دیا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فقیر نہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا اللہ کے ہاتھ بدھے اللہ کا ہاتھ بدا ہوا ہے یہ نہیں کہا کم بختوں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے ہے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدا ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اور مزید توہین اور تحقیر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے ایک ہاتھ سے دیتا وہ بھی بدھا ہوا ہے وہ بھی بدا ہونا عظب اللہ ذالب اسی اللہ رب العالمین نے ان کی یہ سزا دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ اگر کوئی بخیل قوم ہے یہودی ہیں ان سے کوئی زیادہ دنیا کے اندر بخیل قوم نہیں انہوں نے اللہ پر بخالت کے الزام لگایا اللہ نے سزا کے طور پر یہ صفت ان کے اندر قیامت تک کے لیے رکھ دی اسے دنیا میں سب سے بخیل قوم یہودی ہیں یہودی اگر ایک پیسہ دیں گے تو ایک پیسے سے ان کو سو روپیہ ملے گا ایک روپیہ دس روپیہ ملے گا تبھی ایک پیسہ دیں گے وہ جی ہاں آج دنیا پر ان کا کنٹرول ہے اسی لیے وہ پیسہ دیتے دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ان کے دل کی حباثت یہ کہ اگر ایک دیں گے تو سو گنا لیں گے تبھی ایک دیں گے وہ اس لیے ان کے ہاں خرچ نہیں کیا جاتا جاتا سب سے بخیل قوم ہے دنیا کی اور یہ سزا کے طور پر اللہ رب العالمی نے چیز ان کے اندر رکھ دی تو اللہ کیا بناتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدا ہوا گلت ایدیہم ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا یعنی اب یہ بحالت ان کی فطرت میں قیامت تک باقی رہے گی وہ لوگ اور انہوں نے جو کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی بل ہو مبسو طبان اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ دونوں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے دونوں ہاتھ سے جو ہے لوگوں کو دیتا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ان فقو کا فیشہ جس طریقے سے چاہے تو اللہ ابامین خرج کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ ابرامین کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سب کو دیتا ہے لیکن اللہ عبامین کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی یہ صحیح مسلم کی روایت اس طریقے اس حدیث کے اندر آتا ہے اسی بخاری مسلم کی اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اور ماتا جی سے پوچھ سی اگر سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جگہ ہو جائیں جمع ہو جائیں اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سب کو اللہ ابرامن کی مطلوبہ چیز دے دے جو ان کی مراد ہے سب کو تمام انسان اور تمام جنات جب سے دنیا قائم میور قیامت تک جب جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ علام سب کو ان کی مطلوبہ چیز دے دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی سمندر میں آدمی سوئی ڈالتا کچھ کمی ہوتی کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اللہ رب خزان اللہ اتنا دینے والا اور یہ کمبخت سرکش قوم تھی انبیاء کے قتل قاتل قوم تھی انبیاء کو قتل کرنے والے سخت دل والے تو اللہ رب کے بارے میں الزام لگائے کہ اللہ تعالی بخیر دیتا نہیں ہے اللہ کا ہاتھ بدا ہوا ہے تو اللہ نے کہا بل ادا مفسول اللّہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں کھلے ہوئے ہیں ان فکو کئی اللہ اربامن جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ منکل ما تم تم نے جو کچھ بھی مانگا اللہ رب العالمین نے تم کو دے دیا ہماری ہر ضرورت کی چیز اللہ نے پوری کی بلکہ ضرورت نہیں کمالیات اور حاجیات جس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بھی ہمارے پاس اللہ نے دے رکھا ضرورت کے علاوہ بھی وہ اردو نعمت اللہ علیہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے شمار ہی نہیں کر سکتے انسان اور ادلوم لیکن انسان ہی ظالم ہے اور نا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس مال نہیں ہے میرے پاس دولت نہیں میرے پاس فلاں چیز نہیں حالانکہ اس کے پاس دولت کا اللہ کی نعمتوں کا مار ہوتا ہے اگر گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا وہ اتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس لیکن ان ساری نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہے ایک نعمت کی اگر کمی ہے تو اس نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا اگر کچھ مال کم ہو گیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری اگر گھر نہیں ہے مان لیجئے ساری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ایک گھر نہ ہونے کی جیسے کروڑہ نعمتیں موجود ہیں اس کے پاس ایک نعمت نہیں گھر کی اللہ تعالیٰ کی ناشکری مال کی کچھ کمی سب کچھ موجود اس کے پاس اولاد بھی ہے منصب بھی ہے دولت بھی ہے مان لیجئے اگرچہ کچھ کم ہے اولاد بھی ہے بیوی بھی ہے امن بھی ہے سکون بھی ہے بیماری بھی نہیں ہے صحت بھی ہے سب کچھ بھی عقل دماغ بھی ہے تندرست ہے سب کچھ ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ایک نعمت کی نہ ہونے کی وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تب انسان کے اندر شکر پیدا ہوگا تبھی انسان کے اندر قینت پیدا ہوگی تبھی انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا دین کے معاملے میں انسان اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور غلامین کے دو ہاتھ ہیں یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ کے شان شانشان ہیں اور حقیقی ہیں اور یہ دین سبرات ہاتھ ہی ہیں ان کا نعمت سے یا قدرت سے معنی بیان کرنا یہ تحریف ہے اور یہ تعطیل ہے اس صفت کا انکار کرنا ہے لہذا اس کا یہ معنی بیان کرنا خطام جائز نہیں ہے یہ صلاف صاحب کے منہج اور ان کے عقیدے کے اکثر خلاف ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب ہمیں اپنے عقیدے کا علمتا فرمائے اللہ البرامین ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کے عقیدے پر قائم رکھے اور اللہ البرامین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے امین و صلاحبینہ محمد والی ملاخیر